اور یاد کرو جو تمہارے گھروں میں پڑی جاتی ہے اللہ کی آیتیں اور حکمت بے شک اللہ ہر باری کی جانتا خبردار ہے